اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہیں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار ہو.